رات مکمل ہو سکتی جاؤ اس کو بلا کلاؤ دلھے کو کہا اس کو کہا دلے کو کہا جاؤ اس کو بلاؤ اور میرے یار صدیق اور فاروق کو بلاؤ علی میں لگے اور میں رک جاؤ کہا علی میں نے بلانے کا حکم نہیں دیا ہر شو نے کہا ہے جب تک صدیق کو فاروق کو اس شادی میں پانچ ماہ کی شادی نہیں ہوتی اور رائے کس کی آتی اور کس کی رات کی رائے ہے بنی امیا کو کہتے ہیں یہ پوچھنا اور یہ آخری بات نہیں سنتے گا پھر آتی ہے بات حل والی یہ اس کا روزی اللہ تعالی چالیس دن سے وہاں چالیس دن سے پانی بند کھانا بند مسجد میں آ نماز پڑھانا عثمان اپنے گھر کے جروکے سے جھالتا ہے ظالموں تمہیں رب کی قسم ہے جب مسلمانوں کی کوئی مسجد نہ تھی کون تھا جس نے اپنی گروہ سے مسجد خرید کری کہا عثمان خون تھے کہا جو مسجد میں نے خرید کے دی اس مسجد میں آج مدکوں نے مارک پڑھانے کی اجازت نہیں کہا بتلاؤ جب مدینے میں مسلمانوں کے لیے پینے کا کوئی کنواں نہ تھا کام تھا جس نے اپنی جیب سے پانی خرید کے دیا کا اس مانسون تھے سرمایہ جو کنواں میں نے اپنی جیب سے خرید کے دیا آج اسی کنویں سے مدکانی پینے کی اجازت نہیں علی رضی اللہ ہو اسمان کے بھائیوں کو لے کے آیا کس کو حسن کو کس کو حسن کو اور کس کو اب تمہیں کسی نے یہ واقعہ نہیں بتلایا ہوگا جو میری بات آج لکھ لو دنیا کی کوئی کتاب دنیا کی مسلمانوں کی ہو یا عیسائیوں کی مسلمانوں کی ہو یا سمجھ آ رہی ہے بات میں جا رہی ہے کوئی دنیا کی تاریخی کتاب مسلمانوں کی ہو یا عیسائیوں کی سنیوں کی ہو یا کہتے ہو حسن حسین جنگل کے سردار میرا ایمان میرا کیسے ہو حسن حسین کی بڑی شان میرا ایمان ہے لیکن یہ تو بتلاؤ کہ جس کے دروازے پہ حسن حسین پہرے دار بن کے کھڑے ہوں اس کی شان کا کیا کہنا ہے پھر نہیں سمجھ آئی بات کی جو بہبیاں آج یہ بات لکھ کے لے گا اگر تمہیں یہی بات یاد رہے گی انشاءاللہ میری مزاج کے لیے کافی ہو لکھ لو میری بات چیلنج ہے میرا چیلنج چیلنج ہے دنیا کے لوگوں کے لیے دنیا کی ایک تاریخ کی کتاب دکھاؤ سیاسی ہو یا جس نے یہ نہ لکھا کہ جب عثمان کے گھر کا محافرہ کیا تو عثمان کے گھر کے دروازے پر جو پیارا دینے کے لیے سب سے پہلے آئے وہ محمد کے شہبانے حسن اور حسین تھے وہ محمد کے نواسے حسن آ رہے سب سے پہلے پیارا دینے کے لیے کون آیا نبی کا بڑا نواسا حسن آیا پھر کون آیا نبی کا چھوٹا نواسا حسین آیا نبی کی فوٹی کے بیٹے کا بیٹا آیا اور نبی کے کمائی جس نے میدان اپنا سینہ نبی کے کی آگے کیا تھا اور کہا تھا آکا جب تک تلہا کا سینہ موجود ہے تجھ تک کوئی تیر پہنچ سکتا اس طلحا کا پیڑا نبی کے ٹوٹی کے لڑکے زبیر جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا لیکن نبی ان ہماری ان, ان ہر نبی کا ایک ہماری والے نے میرا ہواری زبیر کو بنایا زبیر کا بیٹا دیکھو تو صحیح میرے اسمان کی شان کا ہے اس کے دروازے پہ ٹہرا دینے کے لیے کون آیا حسن آیا تلا کا بیٹا آیا زبیر کا بیٹا آیا علی پیچھے کھڑا کہاں تمہارا خالو محمد کا خلیفہ اس کو آنکھ آنے ہاں حسین کا تذکرہ کھتے ہو اور جس کے دروازے پہ چوکیدار بن کے کھڑا ہے حسین اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے اسی شام تو, تو دیکھو کیا خان ہے دنیا کی کوئی تاریخ ایسی نہیں تو سید عثمان کی شہادت کا ذکر کرے اور یہ ذکر نہ کرائے کہ سب سے پہلے اس کے دروازے پہ سہنا دینے کے لیے جو عام و فاطمہ کا نام تھا رضی اللہ تعالی انہ بس بھائی تم نے دشمنیا کہاں سے بنا لی علی خود لے کے آیا علی اب نہیں مسئلہ نہیں تم رہا علی کی یاد تھی رہی اللہ تعالی کبھی حسن حسین کو جنگ میں آگے نہیں کرتے کبھی حسن حسین کو جنگ میں آگے جب جنگ لڑتے حسن حسین کو پیچھے رکھتے اپنی دوسری اوان کو ہے تے ہیں یہ نبی کی اولاد یہ نبی کی اولاد اور اپنی لڑائی میں نبی کی اولاد کا استعمال نہیں سمجھتا کبھی اور جنگوں میں علی میں دو بڑی جنگیں نہیں دو بڑی ایک جنگے جمل دوسری جنگیں جسم دو بڑی جنگیں دونوں جنگوں میں حسن بھی پیچھے حسین بھی پیچھے کیونکہ مخالفت علی کی تھی مخالفت کون رہا آگے محمد ابن حنفیہ اپنا بیٹا محمد تیسرا بیٹا کیا نام تھا اس کا ان کی والدہ کا نام تھا حنفیہ ان کو ان کے سے الگ کرنے کے لیے ماں کے نام سے پڑھایا جاتا ہے کیا ان کا نام تھا محمد ابن حنفیہ ہرفی ان کو آگے رکھا لوگوں نے کہا علی حسن و حسین کو پیچھے اور محمد تو آگے اپنے بیٹے کو فرمایا حیاء آتی ہے کہ جی نہیں چاہتا کہ اپنی لڑائی میں نبی کی اولاد کو آگے کرے اپنی لڑائی میں نبی کی اولاد کو اور یہ باریک بات یاد رکھنا اور لیکن اور جب مسئلہ اس طرح کا آیا محمد نے کو پی رکھا نبی کے بیٹوں کو آگے رکھا نبی کے بیٹوں کو آگے رکھا نبی کے بیٹوں کو آگے رکھا کہا یہ تمہارے نبی کا داماد تمہارا خالو تمہارے نبی کا نام ہے جاؤ اس کے دروازے سے پہر ہو اسمان نے جان کے دیکھا پہلے باغیوں کو دیکھا پھر نبی کے نوازوں کو دیکھا کہا بیٹے حسن بیٹے حسین جواب ملا خالو سلارے بیان سے نکالی ہوئی ہمارے جیتے جی تجھ کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا کہا بیٹو میں تمہارے تمہارے نانے کے رب کی قسم دیتا ہوں میں تمہیں تمہارے نانا کے رب کی قسم دیتا ہوں پلٹ جاؤ عثمان اپنے لیے کسی مسلمان کے خون کا ایک قطرہ بھی بہانہ نہیں چاہتا پلٹ جاؤ اور جب حفظ حسین پلٹ گئے عثمان کی قسم کے دلانے پر تو نائلہ کہنے رہی عثمان کی جاغی سڑ پہ چڑھے آ رہے ہیں اور تو اپنے بھاگوں کو بھی پلٹا رہا ہے نبی کے صحابہ کو بھی پلٹا رہا ہے اور چالیس دن سے پانی بھی بند ہے کھانا بھی بند ہے اور تو نے آج چالیسواں روزہ بھی رکھا ہوا ہے آج تو گھر میں نمک بھی نہیں رہا روزہ تار کرنے کے لیے آج کیا ہوگا تو نے ان کو بھی پہنچا دیا تو عثمان نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی پھر اپنی بیوی کو دیکھا فرمانے لگے نائلہ غم نہ کرو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری تنخیوں کے دن ختم ہو گئے فرمایا عثمان کیا کہہ رہے ہو کہا رات کو مجھ کو میرے آقا ملے تھے اور مجھ کو پوچھ رہے تھے عثمان سناؤ کیسے بیت رہی ہے تو میں نے کہا آکا انتالیس دن ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے اور روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا تو آکا نے کہا عثمان رم نہ کرو کل روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے عثمان نے کہا نائنا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج آخری دن نہ پہنچا ہے ادھر حسن حسین پلٹے ادھر ظالموں نے دیوار کو کھلا اور عثمان آٹھ برتبہ ایک مقام پہ کھڑے ہوتے نبی سے جنت کی بشارت پڑھنے والا عثمان اور نبی کی دو بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لینے والا عثمان اور مسلمانوں کے لیے نبی کی بھاپ سے بنائی ہوئی مسجد کے لیے زمین خرید کے دینے والا عثمان اور مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں خرید کے وقت کرنے والا عثمان اور اپنے ہاتھ سے پرانے پاس کے نسخے کو لکھنے والا عثمان اور وہ عثمان جس کی حیا کا محمد الرسول اللہ بھی پاس کرے اور آسمان کے فہستہ بھی جس کی کی لاج رکھیں این اپنی شہادت کے وقت بھی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے بیوی سر پہ کھڑی ہے ایک ظالم اندر آیا بیوی نے کہا ہائے میرے آقا ظالم دیوار کے اندر آ گئے نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا لائلہ نے ہاتھ سے کندھے کو پکڑا فرمانے لگے لائلہ آخری وقت میں میری نگاہوں کو قرآن کے اور سے تو نہ ہٹاؤ میں چاہتا ہوں کہ میرا رب جب مجھ سے سوال کرے کہ عثمان جب تنیا چھوڑ کے آیا تو کیا کر رہا تھا تو میں اپنے رب کو کیسے سکوں اللہ میں آتے ہوئے بھی تیرے کلام کی تلاوت کر رہا تھا ظالم آیا اس نے نیزے کا بار کیا ہڈیوں کو چیرتا ہوا نکل گیا ایک اور بد آیا اس نے تلوار کبار کیا جلدی سے نائلہ نے آگے بڑھ کے کہا میرا آتا میرا شہر انگلیاں کٹ کے چاروں سی گئی ایک اور بد وقت آگے بڑھا اس نے اور قرآن کی اوراد پہ گر گئی فصا یقین کا حملہ بہ بت سمجھو لڑی قرآن کی یہ آئے اس وقت تلاوت کر رہے تھے ہم نہ کرو تیرا اللہ ایک دن کا ایک ایک سے حساب لے گا فصا یکفی کا پھر ظالموں نے عثمان کی ناچ مبارک پر لٹایا اور اس نے اپنے گھوڑوں پر نچایا اس پہ ناچے ٹاپے علی کو پتا چلا اب تیری کتاب مروج الز مسعودی کا حوالہ ہے علی بھاگا ہوا آیا عثمان کی لاش کو بے گور قفن پڑا ہوا دیکھا جلدی سے اٹھایا سینے سے لگایا حسین کو بلایا شیعہ اللہ مسودی کی روایت ہے کہ وہ علی جس نے کبھی نگاہ اٹھا کے اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھا تھا کہ محمد کے بیٹے ہیں جب عثمان کی لاش کو سرف ہوا دیکھا اپنا ہاتھ اٹھایا حسین کے تھپ میں مارا دوسرا ہاتھ اٹھایا حسن کے چہرے پر مارا لوگوں نے ہاتھ پکڑا حسن و حسین کو مارتے ہو کہا کیسے نہ ماروں اگر قیامت کے دن عثمان کے آقا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ علی تیرے ہوتے ہوئے تیرے بیٹوں کے ہوتے ہوئے عثمان کی آبر الٹی تو میں اللہ کا کیا جواب دوں گا حسن حسین رو پڑے کہہ لگے بابا ہم کو پلٹنے کے لیے تیار نہ تھے لیکن خالو عثمان نے کسم دے کے پلٹا دیا پھر علی سبھاری کتاب کی روایت کے مطابق اس طرح رو جس طرح بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے جدا ہو کے بلک ملک کے روتا ہے اور کہا عثمان تیرے جانے کے بعد فتنوں کا وہ دروازہ کھل گیا ہے جو قیامت تک بند نہیں ہوگا یارو ان کی آپس میں محبت ان کا آپس میں تعلق ان کا آپس میں پیار ان کی ایک دوسرے سے حصے داریاں ان کی ایک دوسرے سے تعلق داریاں اور تم نے دشمنیاں تم نے عداوتیں تم نے کسے تم نے کہانیاں تلاش کر لی خدا کا خوف کر اور پھر جنگہ سفیر ہوئی جنگہ سفید ابھی معاویہ کے ساتھ ہوئی تمہاری کتاب کا حوالہ ہے تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے ساتھی کے اندر علام الداس سیا نے لکھا ہے حضرت علی نے حکم دیا لاشوں کو اکٹھا کرو کہا علی اپنی لاشوں کو اکٹھا کرے فرمایا نہیں معاویہ کے ساتھیوں کی لاشوں کو بھی اکٹھا کر دونوں کی لاشیں اکٹھی دونوں کی لاشیں اکٹھی کر کے علی نے دونوں کی نماز جنازہ پڑھائی علی نے اب بولو دونوں کی نماز جنازہ اگر علی ان کو مسلمان نہ سمجھتے تو ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی ضرورت ہے اور پھر کیا ہوا بات پوری تھوڑی تو آج ہو جائے انشاءاللہ شاء عقیدہ درست ہو گیا ہے کہ نہیں امید. اللہ ہم کو صحابہ کی محبت کا فرمایا کیا کہا علی پھر علی اس کائنات سے رخصت ہوئی پھر چوری جی تھکتے نہیں ہے؟ پھر کے میرے ہیں کسی تو رام میں لکھے ہو پھر علی رخصت ہوئے پھر ان کے بعد کون بیٹا کون بنا خلیفہ ان کے بعد ان کی مسجد مطلب پہ کون بیٹھا ان کا بڑا بیٹا ان کا کون حضرت مسئلہ انشاء اللہ سمجھتے جاؤں ان شاء اللہ آج مسئلہ انشاءاللہ سمجھا کے چھوڑوں میں فتا ہوا ضرور ہوں لیکن مسئلہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ شاء پھر خلیفہ کون ہوا ان کا بیٹا اور انشاءاللہ تمہیں یہ کوئی مسئلہ دنیا میں اور ہمارے سوا بتلائے گا سن لو آج یاد کر لینا بس شاید بقا دے سی اس کی ساتھ نہ آ سکے تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم اللہ کے پتل و کرم سے اللہ کی توفیق سے سن لو بات کو جان پھر ان کے بعد حکمران کون ہوا ان کا بیٹا کون سا بیٹا کون ہسن جانتے ہو کون ہسن وہ ہسن کہ کائنات کا امام خطبہ دے رہا ہے یہ ہے بات بتانے کی کائنات کا امام بار آواز آ رہی ہے کہ نہیں کائنات کا امام خطبہ دے رہا صلی اللہ ہو اونچی ذرا کہو صل اللہ علیہ وسلم اور اونچی کہو صلی اللہ نیند بھی ذرا دور ہو جائے سرورے کائنات خطبہ دے رہے یہ حسن چھوٹا تھا پانچ چار سال خطرہ گھر سے باپتا ہوا نکلا بھائی کیا بات ہے اندر باہر نہ جاؤ آؤ بیٹھ جاؤ بھائی اس کو کھولا رہنے لو حضرت حسن چار پانچ سال کا بیٹا اپنے گھر سے نکلا اپنے نانا کی آواز سنی مسجد کی طرف دوڑا بچے باپ کی آواز مسجدوں کی طرف دوڑتے جا باپ ہو مسجد کی طرف دوڑے کرتا لمبا پہنا ہوا مجمہ بہت زیادہ راستے میں چھوٹ لگی گر پڑے نبی یہ کائنا نمبر سے نیچے ہوئے نمبر سے جا کے اپنے بیٹے نواسے حسن کو اٹھا لیا گود میں رکھا صحابہ سن رہے کیا فرمایا فرمایا انزا سی انب نی ہاذا سید میرا یہ بیٹا سردار ہے میرا یہ بیٹا کیوں سردار ہے ان اللہ علیدہ من مسلم یہ میرا بیٹا سردار اللہ اس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان سنا کروائے گا اللہ اس کے ہاتھ پہ دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے درمیان اور کن کے درمیان مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کن کے درمیان نہیں سمجھ آئی آ مسئلہ سمجھ کے نہیں یہ بنا خلیفہ یہ بیٹا نبی کی پشین گوئی کیا ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان مسلمانوں دونوں مسلمان دونوں دونوں کے درمیان صلح کروائے گا میرا یہ بیٹا سر اللہ اس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان یہ بیٹا خلیفہ چار مہینے دوسرے جنگ کی تیاریاں ہوئی حضرت معاویہ کے ساتھ لڑنے کے لیے حضرت معاویہ کے ساتھ ادھر سے بھی لشکر تیار ادھر سے بھی لشکر تیار دونوں جانب سے لشکر حضرت حسین نے حضرت حسن نے کھا معاویہ رضی اللہ ہوتا آلہ. اگر میں تجتے سلا کر لوں تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لوں تو وعدہ کرو کہ میرے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہو گی میرے ساتھیوں کو حضرت معاویہ نے ایک کاغذ اس پہ سادے کاغذ پہ دستخط کیے اور دستخط کر کے حسن کے پاس گئے فرمایا جو شرط تو لکھ دے میں ماننے کے لیے تیار ہوں جو شرط تو لکھ دے میں ماننے کے لیے لکھ ہائے اب کتاب تیری کتاب اور کس کس کس کی کتاب بسرین سیاہ اچھے شیعہ لیکن یہ ایسا بسرین سیاہ ہے کہ گالی دینے کے سوا اس کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہی الیاز بلا ام نومین آشا صدیقہ کو بھی گالی دے کے بلاتا ہے امر نومین ہفشہ کو بھی گالی دے کے بلاتا ہے حضرت صدیق کو بھی گالی دیکھے حضرت اتنا متاثر شیعہ ملا باقر من رفی باقر نام یاد رکھنا کیا نام ہے ملا باقر اس کی کتاب حیات القلوب اس کی کتاب کیا نام ہے کتاب کا پوچھیں جیسے اور باتیں کرتے ہیں شرط لکھی سب سے پہلی کہاں ہوا پہلی شرط یہ ہے کہ وعدہ کر حکومت اس طرح کرے گا جس طرح صدیق فاروق نے کی ہے حکومت اس طرح کرے گا جس طرح صدی کو ہائے ہائے اگر صدیق فاروق سے دشمنی تھی تو اس حکومت کو مثال کیوں برایا ہے اس حکومت کو مثال کہاں بولا ہوا شریف کی سنت کے عمل کرو گے وعدہ کرو منظور ہے کہا ہمارے ساتھ کسی قسم کا تار ہمارے ساتھیوں کے ساتھ کوئی برا فلو ہماری معاملات کے لیے فلاں فلا شرطیں طے ہو گئی اب ذرا سننے کی بات دونوں لشکر سامنے دونوں لشکر دو مسلمانوں کے بڑے گروہ ایک گروہ علی کا علی کے بیٹے کا اور دوسرا گروہ معاویہ کا دوسرا گروہ معاویہ کا حسن باہر نکلے فرمایا لوگو سن میرے نانا نے میرے بارے میں پسند گوئی کی تھی کہ اللہ میرے ہاتھ میں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا میں آج خلافت سے ہوتا ہوں اور معاویہ کی بیعت کرتا ہوں معاویہ کی بیعت <تصفح> تو نہیں مانتا آ میں تجھ کو من کتاب تیری رجال کشی کتاب سیا دوست کتاب کا نام کیا ہے رجال اس کے اندر لکھا ہے سلح ہو گئی کن کے درمیان سلا ہوئی اور نبی کی پشینگوئی پوری ہوئی کن کے درمیان سلاح ہوئی مسلمانوں کے قرآن کی آیت پوری ہوئی انسل ہو گئے گا ہوا اگر مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان جنگ ہو جائے تو ان کے درمیان ان کے درمیان مومن رہتے ہیں ان کا ایمان ختم اور سلاح ہوئی حضرت معاویہ نے ممبر منگوایا خطبہ پڑھا نبی پاک پر ضرور بھیجا اللہ کی ہم لوگ خلابیات کی گھر پر کہ نبی کی آج خوشین کوئی پوری ہوئی کہ اللہ نے دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان سلا کی حضرت حسن کو کہا اب آپ خطبہ دے حضرت حسن نے کہا سن لو میں آٹھ اپنے لونا کی پشین گوئی کے مطابق خود خلافت سے بدار ہو کے معاویہ کے ہاتھ سے بیٹھ کر پتلے معاویہ کے ہاتھ سے بیٹھ کتاب تیری معاویہ کے ہاتھ پہ بیچ کی بتلاؤ حسن نے کافر کے ہاتھ پہ بیچ کی کہ مسلمان کے ہاتھ پہ ابھی مسئلہ نہیں ابھی مزہ آ گیا بیچ کی نمبر سلی کے نیچے اس نے حسین بگلا حسین ہو. کس نے بلایا حسن نے کس نے بلایا حسین اور کم سوال ہے تم بھی مافیا کی اسی طرح بات کرو جس طرح میں تمہارے بڑے بھائی نے بات کی ہے حضرت حسین نے بات پھر اپنے کمانڈر چیف کیسٹ نے ساتھ کو بلایا فرماؤ جو جس طرح تمہارے ایمان نے بات کی ہے اسی طرح تم بھی بات کرو بیٹھ کرو بھائی. دعا کے بھی کہا اللہ تو مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم کروا کے آئندہ کری جنگ نہ رہا لوگوں بتلاؤ کہ علی سے لڑ کے معاون مسلمان رہا تھا کہ نہیں رہا تھا اگر مسلمان نہیں رہا تھا تو تمہارے دو معصوم اماموں نے اس کی بہت بیعت... تمہارے دو معصوم اماموں نے پر معصوم کس کو کہتے ہیں جو کوئی غلطی نہیں... بولو جو کوئی غلطی نہیں سمجھ آئی ابھی بھی بات سمجھ رہی ہے پھر حضرت علی کی بیٹی حضرت علی کی بیٹی اس نے شادی کی حضرت عثمان کے بیٹے تھے اس نے شادی کی حضرت عثمان کے بیٹے پھر حسین کی بیٹی اس شادی کی عثمان کے سے اس نے شادی کی عثمان کے اگر یہ مسلمان نہ تھے تو شادیاں کیسے تھیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے عقیدوں کو درست فرما دے اور اللہ ہم کو اپنے نبی کے صحابہ کی محبت عطا فرما دے اور قرآن کی آیت سے بات چلی تھی بھائی فتح اصل بہن ہوا اگر مومنوں کے گروہ گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دو لڑائی ہونے سے ایمان میں خلل اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کے سمجھنے کی توقع تھا اور اللہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق توقع تھا آخری بات جی نہیں چاہتا بات ختم کرنے کو آپ کا بھی پتہ نہیں جی چاہتا ہے کہ نہیں کیوں جی جگہ میں لیکن آخر انسان ہوں پیالہ اور سادر نہیں ہوں آج میں تھک جاتا ہے ایک بات آخری مطلب یاروں نے کس اور کہانیاں بنا دی جن کی حقیقت کوئی نہیں کس سے اور کہانیاں بنائی حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق دشمنی کے اپنی طرف سے افسانے تراش اور تلاش کو رضی اللہ تعالی سب تو رضی اللہ تعالی اتنی محبت تھی نبی کے یاروں سے نبی کے نبی کے پیاروں سے اتنی محبت تھی کتنی محبت تھی؟ تم نہیں جانتے اتنی محبت تھی کہ علی کے گھر جب بیٹھے ہوئے علی کے گھر جب حسن حسین کے بعد جب علی کے گھر بیٹھے ہوئے رہے تو ان کے نام رکھنے کا وقت آیا ان کے نام رکھنے کا پتہ نہیں تم یاد رکھو گے حوالے کے نہیں رکھو گے کوئی اس کو یاد رہ جائے گا ان کے نام رکھنے کا وقت آیا کیا نام رکھا پہلا بیٹا ہوا پہلے بیٹے کا نام اپنے آقا کے نام پر محمد رکھا کیا نام رکھا Torture. یہ وہی ہے محمد ابن انفیہ یہ وہی ہے محمد ابن پھر دوسرا بیٹا پھر دوسرا بیٹا ہائے اور وہ جو خرچہ کے ہو جادو وہ جو ہماری کتاب کا حوالہ نہیں تمہاری نو کتابوں کا حوالہ کتنی کتابوں کا حوالہ کشف الحما ایک فصول المہ دو مقاتل تن پالی حیات ہیا کو چار ان چاروں کا نام یاد رکھنا پھر مسودی پانچ پھر جسوبی چھ پھر روزہ کو سوا سات کتنی ہو گئی پھر جلال جل آٹھ کتابوں کے حوالے نام یاد رکھنا دوسرا بیٹا لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے نوی نوی کا بھی نام یاد رکھو لو الشاد مبید کی نو ایران المراخی کی دس دس کتابوں کے حوالے یاد رکھو رکھ دوسرا بیٹا ہوا دس کی دس بھائیوں کی کتاب دوسرا بیٹا ہوا لوگ مبارک مبارکباد دینے آئے علی مبارک اور اپنے بیٹا کا مبارک کیا کہا نام رکھا کہا محمد کے بعد نام اس کے یار دار کے نام پہ ابو بکر رکھا ہے کیا نام رکھا پھر تیسرا بیٹا ہوا دس کلو کا والا اس کا نام انہیں رکھا پھر تیسرا بیٹا ہوا اس کا نام عثمان رکھا پھر چوٹا بیٹا ہوا اس کا نام اپنے چچا کے نام پہ عباس رکھا لوگوں نے کہا چچا کا نام پال کہا جن کو رسول نے آگے کیا ان کو علی گڑھی آگے کیا پہ. پھر اپنا توتا ہوا پھر اپنا حسن کے گھر بیٹھا ہوا پہلا بیٹا اس کا نام حسن رکھا دوسرا بیٹا اس کا نام ابر رکھا تیسرا پوتا اس کا نام نہیں رکھا چوتھا پوتا ہوا اس کا نام عثمان رکھا پھر عثمان کے گھر حسین کے گھر بیٹا پہلا بیٹا اس کا نام اپنے نام پہ علی رکھا اس کا نام علی رکھا پھر حسین کے گھر دوسرا بیٹا ہوا اس کا نام امبک رکھا پھر تیسرا بیٹا ہوا اس کا نام ہوا رکھا پھر چوتھا بیٹا ہوا اس کا نام محبت اس کا نام ہے کہ نہ اپنا گھر خالی نہ بیٹوں کا گھر اور کس کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہیں جن سے پیار ہوتا ہے جن سے اور بات مکمل نہیں ہوگی یہ یہی چیلنج ہے جو ساری دنیا کے ملاؤں سے پوچھو کربلا کی ساری کتابیں پڑھتے ہو واقع بیان کرتے ہو لوگوں کے بیٹوں کا نام لیتے ہو علی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے میں سمجھ آئی بات کہتے ہو حسین کے ساتھ بنا گیا شہید ہوا حسین کے ساتھ کیوں نام نہیں لیتے حسین کے باپ کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے اس لیے کہ دنیا کی کوئی کتاب کربلا کے واقعے پے ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہوا نہ ہو حسین کے ساتھ پہلے جو شہید ہوا وہ ان کا بیٹا ابو بکر تھا بعد میں جو شہید ہوا وہلی کا بیٹا عمر تھا بعد جو شہید ہوا وولی کا بیٹا عثمان تھا اس کے بعد جو شہید ہوا وہ حسن کا بیٹا ابو بکر تھا اس کے بعد جو شہید ہوا وہ کا بیٹا عمر تھا اس کے بعد جو شہید ہوا وہ حتن کا بیٹا عثمان تھا اس کے بعد جو شہید ہوا وہ حسین کا بیٹا ابو بکر تھا پھر حسین کا بیٹا عمر تھا پھر حسین کا بیٹا عثمان تھا ان کے نام کیوں نہیں لیتے ان کے نام اس لیے نہیں لیتے کہ اگر یہ نام لیے گئے لوگ پوچھیں گے کہ یہ نام کہاں ابو بکر کے اسمان کے, کے علی کے گھر میں کہاں آگے حسین کے گھر کہاں آگے حسن کے گھر کہاں آگے اگر یہ نام ان کے گھر میں ہے تو ان کے ناموں سے بغض رکھنے کا جواز کیا ہے اور بات اور ہے سن لو کہ جب سارے بیٹے حسین کے شہید ہو گئے جب حسین کے حسین کے جب سارے بیٹے ایک باقی بچے کیا نام تھا ان کا زین ال نام ان کا کیا تھا علی نام کیا تھا علی زقر کیا تھا زین العبدین نان ابو بکر جب محبت تمہاری کتاب میں لکھا ہے زین العبدین کے گھر بیٹا ہوا زین العبدین کا گھر اپنے نانا کے نام پہ محمد رکھا ہے اپنے تعے کے نام پہ ہوا رکھا اور پھر کہنے لگے ہمارے گھرانے میں ابو بکر کا نام نہیں ہے کہنے لگے آج سے میری کنیت ابو بکر ہے آج سے میری کنیت اپنا نام ابو بکر رکھا بیٹے کا نام عمر کا بولو بیٹے کا نام کتاب تیری کتابیں تیری یاد پھر بھی کہتا ہے دشمن اللہ کے کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہم کو اپنے پاک نبی کے پاک صحابہ کی محبت عطا فرمائے اور اللہ ہم کو اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے بعد دعا اور خوشو اور خزو کے ساتھ دل کی حضوری کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ فقیروں کی طرح بگھا کے زانو ہو کے قبلہ رخ ہو کے جن لوگوں نے وضو نہیں کیے وہ وضو کر لیں اپنے رب کی طرح مبزول کریں اور یہ سمجھیں کہ دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عبادات میں سے افضل عبادت جو ہے وہ دعا ہے نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو کوئی بات کرنی ہے تو یا پھر چلے جاؤ نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا آخری ہتھیار قرار دیا ہے اور امام کائنات علیہ السلات وسلام کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے آپ نے پرمایا اللہ نے دعا میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ دعا رب کی تقدیر کو بدل دیتی ہے اسی طرح سرور گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں و آجزی کا نذرانہ لے کر اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ کو اس کے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے آپ نے ارشاد کیا کہ لوگوں جس نے اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بہا دیا اللہ نے اس پہ ڈوز کی آگ کو حرام کر دیا ہے قرآن پاک میں رب العالمین نے برساد کیا ہے کل یا عبادی اللہ اے میرے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو سنا دیجئے وہ بندے جو گناہدار ہیں جن سے خطائیں ہو گئی ہیں جو گناہوں سے لترے ہوئے ہیں جو معاشی میں غرق ہیں اے میرے محبوب اپنے زبان پاک سے ایسے لوگوں کو میری طرف سے کہہ دیجیے لا تک من رحمت اللہ تمہارے رب کی رحمتیں تمہارے گناہوں سے زیادہ ہیں آؤ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں آ کے مانگو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا دوستو اصل مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ رب کے سوا کوئی دینے والا کائنات میں موجود رب کے سوا کوئی سپا دینے والا رب کے سوا کوئی رزق دینے والا رب کے سوا کوئی بیماریوں سے نجات دینے والا کوئی رب کے سوا مشکلات کو حل کرنے والا کوئی بگڑی کا بنانے والا کوئی پکھرے ہوئے انسانوں کو اکٹھا کرنے والا کوئی بگڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ چلانے والا کوئی گمگشتہ راہ اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنانے والا کوئی گزرے ہوئے ماں باپ کو بخشنے والا کوئی جوان بچیوں کے پردہ پوشی کرنے والا کوئی نوجوان بیٹوں کو راہ حق پہ چلانے والا اللہ کے سوا کوئی بھی موجود رزق بھی آسمان میں روٹی بھی آسمان میں شفا بھی آسمان میں اس لیے جو بھی مانگو تو آسمان والے سے مانگو میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رب کے بندوں بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک جس بات کا بھی سوال کرو اللہ سے کرو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات بڑی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے فرمایا رب کے بندے اگر بوٹ کا تصبہ بھی مانگنا ہے تو وہ بھی رب سے مانگ تو وہ اللہ جس کے بارے میں نبی پاک نے یہ کہا اور وہ اللہ جو اپنے بندوں کے لیے اتنا پیار کرنے والا اتنا رحم کرنے والا اتنا مہربانی کرنے والا اللہ ہے کہ امام کائنات نے ایک لمبے واقعے میں مثال دے کے کہا کہ بندے کو سب سے زیادہ اللہ نے جس میں محبت رکھی ہے وہ ماں کے سینے میں رکھی ہے بیٹے کے لیے کس کے سینے میں رکھی ہے ماں کے سینے میں رکھی ہے کس کے لیے بیٹے کے لیے اور میرے آقا نے فرمایا کہ رب نے ماں کے سینے میں بیٹے کے لیے محبت کا ایک حصہ رکھا اور ننانوے حصے محبت کے اپنے پاس اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں لوگوں جو رب اتنا پیار کرنے والا ہے اتنا مہربان ہے اس رب سے اگر ہم نہ مانگے تو کس سے مانگے اور پھر ہمارا تو عقیدہ بھی یہ ہے کہ اس رب کے سوا کائنات میں کوئی دوسرا بخشنے والا کوئی عطا کرنے والا کوئی حاجات کو پورا کرنے والا آج کی رات شاید ان راتوں میں سے ہو جن راتوں کے بارے میں رب سلجلال نے اپنے کلام مجید میں کہا انہ ہو فی لت القدر مما ادرا کا ما لت القدر اور نبی پاک نے جس کے بارے میں کہا کہ اس رات میں بندہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے رب اسے عطا فرما دیتا ہے تو آؤ پھر آج مل کے اپنے رب سے اس طرح مانگیں کہ جب تک رب ہم کو دے نہ دے ہم نے جانا نہیں ہے میرے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رب سے مانگو تو اس طرح مانگو کہ رب یقیناً ادا کرے اور جو اپنے رب سے اس طرح مانگتا ہے رب خود کہتا ہے حدیث قدسی ہے حدیث قدسی ہے رب خود کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں تو آج ہم نے اپنے رب سے اپنی حاجات کو لے کے جانا ہے انشاءاللہ شاء اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے جانا ہے اور اللہ کے بندوں میری بہنیں میرے بھائی میری بچیاں میری مائیں میرے بزرگ آج اس اللہ کے گھر میں صرف اس لیے جمع ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رب کے سوا کوئی عطا کرنے والا رب کے سوا بے چینوں کی بے چینی مستربوں کا اضطراب بے کسوں کی بے کسی کو دور کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے اس ارادے اس یقین اور اس اللہ پر اعتماد کے ساتھ آئے ہیں تو آؤ پھر ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے آرزی کر کے توازو کر کے انکساری کر کے اپنے رب سے مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ محمد صلی اللہ محمد عل آل محمد ان کما صلی ابراہیم مجید اللہ بارک اللہ محمد عل محمد ان کما بارک تالا ابراہیم والا عال ابراہیم این کا حمید اللہ علام محمد آل محمد کما صلح تعالیٰ اللہ بارک محمد محمد کما بار تعالیٰ ابراہیم والا آل حمید الجید اللہ آل آل صلی اللہ محمد ان والا عالم محمد کبا صلی تعالا ابراہیم والا عال ابراہیم کا حمید ال مجید اللہ مبار کالا محمد عال محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید امین الحمدللہ رب العالمین امین الرحمن الرحیم امین مالک یوم الدین امین ایاک ندعوی ویاک نستعین امین Amen. <laughs> اے اللہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہمارے جرائم کی پردہ پوشی فرما اے اللہ بیماروں کو شفاتا فرما اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار کا فرما اے اللہ بے اولادوں کو اولاد کا فرما اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اے اللہ فقیروں کو تمنگڑ بنا اے اللہ محتاجوں کو غنی فرما اے اللہ پریشاہ حالوں کی پریشانیاں دور فرما ای 你بنی, ای اللہ مصیبت زدگان کی مصیبت رفا فرما اللہ اللہ مصیبت زدگان کی مصیبت رفا فرما اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما آمین اللہ مصیبت زدگان کی مصیبت رفا فرما آمین اللہ ہمارے کاروباروں میں برکت اطا فرما اے اللہ ہمارے کاروباروں میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے کاروباروں میں برکت عطا فرما اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمان اے اللہ ہم سب کو رس حلال کا فرما اے اللہ ہمیں حرام سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں حرام سے محفوظ فرما اے اللہ ہر آنے والی مصیبت سے بچا اے اللہ ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ فرما اللہ شریروں کی شرارت سے بچا اللہ آسدوں کے حسد سے محفوظ فرما اللہ دین و دنیا کی بہترین محنتوں سے مالا مال فرما اللہ دین و دنیا کی کامیابیوں کا مرانیوں سے ہم کنار فرما اللہ دین و دنیا کی بلندیوں پہ سرپراز فرما اللہ آپ گھر کی زیارت نفی فرما اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما اللہ اپنے حبیب پاک کے شہر کی زیارت نصیب فرما اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما اللہ ہمارے گھروں میں برکات نازل <سؤال> دل اے اللہ ہمارے بورے والدین ہے اللہ ہم پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بورے والدین پہ رحم فرمانے اللہ اللہ <سؤال> ہمارے بورے والدین پہ رحم فربا اللہ ہمارے بورے والدین پہ رحم فرما اللہ ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرما اللہ ہمارے فوج کی موفرت فرما اللہ جو زندہ ہے انہیں اسلام پہ زندہ رکھنا اے اللہ جن کا وقت آ جائے ان کا ایمان پہ خاتمہ فرما اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اللہ ج ہنم کی آگ سے بچا اللہ جنم کی آگ سے بچا اللہ کی آگ سے بچا اللہ کی آگ سے بچا اللہ قبر تاریخیوں سے بچا اللہ قبر کی تاریخیوں سے بچا اللہ قبر کی تاریخیوں سے بچا اللہ قبر کی تاریخیوں سے بچا اللہ قبر کی پریشانیوں سے بچا اللہ قبر کی پریشانیوں سے محفوظ کرنا اللہ قبر کی پریشانیوں سے محفوظ کرنا اللہ بحشر کے میدان کی گرمی سے بچا اللہ حشر کے میدان کی گرمی سے بچا اللہ حشر کے میدان کی گرمی سے بچا اللہ حشر کے, کی اللہ حشر کے میدان کی گرمی سے بچا اللہ جب عورتیں بھی بنانا ہوں گی اللہ اللہ مرد بھی بنانا ہوں گے اللہ اللہ اس دن کی تلخی سے بچا اللہ اس دن کی حشر کی گرمی سے بچا be... اللہ اپنے پاک نبی کے ہاتھ سے حوض قوثر کا, کا پانی کرا اللہ پاک نبی کے ہاتھ سے حوض قوثر کا پانی پلا. اللہ پاک نبی کے ہاتھ سے حوض قوثر کا پانی کرنا اللہ اپنے فضل سے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اللہ اللہ اللہ ہم پلید ہے اللہ تو پاک بلا اللہ ہم ناپاک پاک ہے تو پاک بلا اللہ ہم ناپاک پاک ہے تو پاک بلا اللہ ہم ناپاک پاک ہے تو پاک بلا اللہ ہمارے جسم پلید ہے اللہ اللہ ہمارے جسم ناپاک پاک ہے اللہ اللہ ہمارے جسم نا پاک اللہ اللہ ہمارے جسموں کو پاک بنا اللہ ہمارے جسموں کو پاک بنا اللہ ہمارے جسم پلیب ہے اللہ اللہ تو انہیں پاک بنا اللہ ہماری نگاہ ہے ناپاک ہے اللہ تو پاک بنا اللہ ہماری زبانیں بے اثر ہے تو ان میں تاثیر فرماؤ اللہ ہماری زبانوں کو پاک بنا اللہ ہماری زبانوں کو پاک بنا اللہ ہماری زبانوں کو پاک بنا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا اللہ اللہ اپنی رحمت پہ نظر فرما اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا اللہ اللہ اپنی رحمت پہ نظر فرما اللہ اپنی رحمت پہ نظر فرما اللہ حساب کی تلخیوں سے بچا اللہ حساب کی تلخیوں سے بچا اللہ حساب کی کٹھنائیوں سے بچا اللہ ہم نا پاک ہے تو پاک بنا اللہ ہم برے ہیں تو اچھا بنا اللہ ہمیں جہنم سے بچا اللہ ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا اللہ ہماری اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچا اللہ ہماری اولادوں کا جہنم کی آگ سے بچا اللہ اس جہنم سے بچا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اللہ اللہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اللہ اللہ کی ہم جہنم سے بچا اللہ جہنم کی آگ سے بچا اللہ جہنم کی آگ سے بچا اللہ ہمارے بچوں کو جب کی گی سے بچانا اللہ ہم محتاج ہے اللہ اللہ ہم محتاج ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہم فقیر ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہم محتاج ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہمتاج ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہمتاج ہے اللہ اللہ اللہ تو اللہ اللہ اگر تم کو نہ دے گا تو کام دے گا اللہ اللہ اللہ اللہ اگر تم اپنے ملکوں کو خیر نہ ڈالے گا تو کون ڈالے گا اللہ اللہ اللہ اپنے ملکوں کو خیر عطا پرواز اللہ اللہ ہم ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہم ہے اللہ اللہ توقی دا اللہ مجھے اپنے دین کی خدمت کی توقع کرا اللہ میری موت اپنے دین کی راہ میں فرما اللہ میری موت اپنے دین کی راہ میں فرما اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اللہ ان کے رہم اللہ میرے بوڑھے والدین سے ان کے رحم فرما اللہ میں دشمنوں میں جرا ہوا ہوں اللہ اللہ تو انہیں ہدایت ادا کروا اللہ تو اپنے فضل سارے لوگوں کی حجاب پوری فرما اللہ ہم سب کو مقدمات کے رہا فرما اللہ اس مسجد کو ملا نور بنا اللہ اس مسجد کو ملا نور بنا اللہ اس مسجد کو ملا نور, نور بنا اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرتے اللہ تو ان کے گھروں کو آباز کر اللہ تو ہم کو اپنے دین کی خدمت کی توقیق ادا کر اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کو اپنے دین کا خادم بنا کتاب و سنت کا کدائی بنا سب کو اپنے رسول کا شہدائی بنا سب کو مسجدوں میں آنے والا بنا سب کو مسجدوں کا آواز کرنے والا بنا بہت سے بھائی ہیں جو اس مسجد کی بڑی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے اللہ جو اس مسجد کی خدمت کرتے اللہ تو ان کے گھروں کی مدد کرنا اللہ جو جہاں جہاں تیرے گھر کی خدمت کرتا اللہ تو ان کے گھروں کو آباد کرنا اللہ باران نے رحمت نازل فرما اللہ باران نے رحمت نازل فرما اللہ باران نے رحمت نازل فرما اللہ, اللہ تیری زمین پیاسی ہے اللہ اس کو سیراب کرنا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی کرم پہ مدد کروا اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول کرنا اللہ ہماری راتوں کا قیام قبول بوجھ فرما اللہ کتاب و سنت کی دعوت کو عورت فرما اللہ شرک و فنت کو خائم و خاصر بنا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو سرخروف کی مدد فرما اللہ پاکستان کو کتاب و سنت کا گہرارا بنا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ ہم تیری میں ہاتھ کرتے ہیں اللہ اللہ اپنے ہاتھ سے ہاندے کاثر کا پانی کرا اللہ اپنے نبی کی میت میں جنت الفردا فلاح اللہ الفراج کا شفر اللہ سفر آسان کرا اللہ قبر کی تاریخیوں کو روسنی میں بدل دے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا اللہ ہمیں دین کا خدمت ہدار بنا اللہ خاتمہ ایمان پر کروا اللہ فاطمہ ایمان پر کروا اللہ خاتمہ ایمان پر اپنے فضل سے ہمیں اپنے مومن بھائیوں کی محبت عطا کروا اللہ اپنے نبی کی محبت عطا کرا اللہ نبی کے صحابہ کی محبت عطا کرا اللہ ہمیں توحید کے عقیدے کے جامزن کروا اللہ شیر کی دانت سے بچا اللہ نبی کی سنت کا مطبع بنا اللہ رسم و رواج سے بچا اللہ ممنگ تیری بارگاہ میں حاجات لے کے آئے اللہ اللہ تو خود کہتا ہے کوئی تیری بارگاہ میں آنے والا خالی نہیں جاتا اللہ اللہ کو ہم کو خالی نہ لوٹا اللہ ہم کو خالی نہ لوٹا اللہ ہم کو خالی نہ لوٹا اللہ ہم کو خالی نہ اللہ ہم کو خالی نہ اللہ ہم کو خالی ہماری دعاؤں اللہ ہمارا